اور اللہ کا شریک ٹھہرایا جنوہے کو حالان کے اسی نے ان کو بنا اور اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گڑھ لیں جہالت سے پاکی اور برتری ہے اس کو ان کی باتوں سے